وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرسدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته يجمعين أما بعد فاعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولاکنجالہ ہنوری به من شاہ من عبادہ و ان کل تحدی الراۃ مستقیم صدق اللہ رب صرحلی صدری و یسر علی عمری وحل الرقدت قولي امین یا رب العالمین اللہ پاک نے قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم ہی نے یہ قرآن یہ ذکر نازل کیا ہے اور یقیناً یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر ارشاد فرمایا رسول اے رسول اور یہ آپ کے کام کی نسبت سے خطاب کیا ہے یعنی جو اگلا کام بتایا جانے والا ہے وہ اس خطاب سے تعلق رکھتا ہے اے رسول آپ وہ پہنچائیے اس کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا بلغ ما انجلا علاقہ میں ربک فیلم تفعل اگر آپ نے یہ نہ کیا اس کی تبلیغ نہ کی فما بلغت ترسالہ تو گویا آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا بات کی اہمیت کی کوئی سمجھ لگی آپ ساری زندگی تقریریں کرتے رہے لیکن اگر قرآن نہیں پہنچایا تو فما بل لگتا اب اس سے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی فرمایا و اللہ آسموں کا لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا ان اللہ دل کو مل کافرین قرآن پہنچ جانے کے بعد رد کر دینے والوں کو اللہ پاک کہیں اور سے ہدایت نہیں پہنچاتے یہ سنگل سورس ہے پھر شاد فرمایا قدال کا وحینا الہ کا روح ہم من امرینا اگر ہوتا روح ہم ہم نے بھیجی آپ پر روح اپنے حکم کے ساتھ تو ہم سمجھتے کہ یہ جبرائل کی بات ہو رہی من امرینا اپنے احکامات کی اپنے عوامر کی روح آپ پر ہم نے نازل کر دی ہے وہی کر دی ہے یہ ایسنس ہے یہ ایکسٹریکٹ ہے پوری دعوت کا جو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک پہنچی و کزال کا روحن ہم نے رو نکال کے بھیج دی آپ کے پاس من امرنا آسمان اور زمین سارے اللہ کے امر سے قائم ہیں امر سے وجود میں آئے ہیں امر سے کھڑے ہیں اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے امر سے کھڑا ہے ان سب کی روح یہ کتاب عزیز ہے یہ اہمیت اس کی ماکنتا تدری مل کتاب ول ایمان آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے آپ نے کبھی کوئی آسمانی کتاب پڑھی نہیں تھی آپ پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے نہ لکھنا جانتے تھے فرمایا و ما کن تا تطلو من قبل مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ <أمینِك> نبی آپ اس سے پہلے کوئی مذہبی کتابیں تو پڑھا نہیں کرتے تھے اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے ما کن کا تدری مل کتاب آپ کو کوئی پتا نہیں تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے ولا ایمان اور نہ آپ کو یہ پتا تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں والنا ہنورا ہم نے اس پرانے حکیم کو وہ نور بنایا ہے جس نے آپ کی آنکھیں بھی کھول دیں آنے والوں کی بھی قیامت تک کھولتا رہے <سؤال> ولاکن جا اللہ ہنور نہ دی من نشام مِن عباد اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے ذریعے یہ سنگل سورس ہے اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور اے نبی آپ اسی کے ذریعے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف بلاتے بھائی نقط اللہ تعدی اللہ سرات مستقیم گویا ایمانیات کا تعین قرآن حکیم کے آنے کے بعد ہوا ہے یہ جو آرٹیکلس آف فیت ہیں ہمارے ساتھ یہ سب قرآن حکیم کے اندر آئے ہیں اس کی بنیاد یقین پر ہے زن پر نہیں گمان پر نہیں علم یقین پر انحق شیا زن حق کے معاملے میں کوئی کام نہیں آتا کسی کام نہیں آتا تو قرآن حکیم اللہ پاک نے نازل بھی فرمایا پھر اس کی حفاظت کے انتظامات بھی اس کے ذمہ ہیں جس زمانے میں جس قسم کے کام کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پاک کسی کے وہم میں کسی کے خیال میں کسی کے ذہن میں ایک نقطہ اتار دیتا ہے اور پھر اس کو اس کے لیے اٹھا دیتا ہے اس کی پشت پنائی کرتا ہے اور اس سے وہ کام کروا کے رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں تھا کتاب کی صورت میں یہ تیس پارے جو ہیں یہ ایک جگہ نہیں تھے بکھرا ہوا تھا قرآن حق کسی صحابی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا جمع کرنے کی باری آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو اس پہ اختلاف ہوا جن صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی حضرت زید ابن صابت رضی اللہ تعالیٰ نے بائیس سال کا جوان اور ان سے کہا گیا کہ آپ جمع کریں ایک لجنا بنا دی جس کے چیئرمین وہ تھے کا اگر آپ میری ذمہ داری لگائیں کہ یہ او پہاڑ اٹھا کے دوسری طرف منتقل کرنا تو یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کام کے جو آپ میری ذمہ داری لگا رہے ہیں. میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اختلاف ہوا پھر اتحاد ہوگی اس سے پہلے منکرین زکوات کے خلاف جہاد اختلاف ہوا آپ کیسے ان کو ماریں گے جو نماز پڑھتے ہیں آپ کے قبلے کی طرف اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے پھر اتحاد ہو گیا ہر نئے سٹیپ پر جب قرآن حکیم اکٹھے کیے گئے سارے اور ایک سرکاری نسخہ بنایا گیا تو جن لوگوں کے پاس قرآن مجید ان کا ذاتی موجود تھا ازواج متحرات سمیت سب کا دے لیا گیا واپس وڈرا کر لیا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا مسودہ دینے سے انکار کیا ان کی محنت تھی بڑی محنت سے انہوں نے لکھا تھا کئی سال لگے اس کے سائیڈوں پہ کہیں کہیں انہوں نے کوئی کمنٹس لکھے ہوئے ہوں گے یادداشتیں لکھی ہوئی ہوں گی انہوں نے انکار کیا پولیس بھیجی گئی زبردستی چھینا گیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک قرآن ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی عربی میں لکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ان کوئی حدیث اس میں کوٹ کر دی اور وہ کہیں قرآن کا حصہ نہ سمجھی جانے لگے ایک بڑے نفے کے لیے سختی کی گئی ہر مرحلے پر جب کرات سبا حضور نے اجازت دی اور بعد والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر قرار دینے لگ گئے ہیں اس قرات کی وجہ سے تم یوں پڑھتے ہو تم کافر ہو تو انہوں نے ساری کراتے منسوخ کر کے صرف کرات باقی رکھی جس میں اصل میں قرآن نازل ہوا تھا باقی ساری سہولیات تھی سہولت دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے اس طرح بھی لیکن جو سرکاری زبان تھی قرآن حکیم کا جو لہجہ تھا وہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا تھا اور جو آپ کے قبیلے کا تھا بڑے پیارے شعر ہیں پنجابی کے چونکہ وہ بات آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے کی اور آپ کے قبیلے کی تو بل شاہ کے یہ اشعار ہیں وہ کہتے ہیں رکھ جدوں بول بور وچوں بول رکھ میں جو جوانی ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے نا اس کا بور بتاتا ہے جب وہ لگتا ہے کہ اس میں کتنی جان ہے رکھ جدوں بول بور وول دا فیض بل شاہ دا قصور وچوں بولتا شولا جدو بولتا تندور بولتا ظالم دا ظلم فطور بولدہ یعنی جب معاشرے میں فطور پھیل جائے فساد پھیل جائے تو سمجھ لو ظالموں کی حکومت موسا دا جلال کوئتور بولتا اصا اس گل کا نچوڑ کر چڑیا رب جدوں حضور وچوں بولتا رب نے جب بھی کلام کیا آخری جو خطاب فرمایا اللہ پاک نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے کیا آواز بھی نبی کی تھی صحابہ نے اسی کو سنا لہجہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایکسینٹ بھی وہی تھا اللہ کی آواز حضور نے سنی ہے باقی جس نے بھی سنا اللہ کو نبی کی آواز میں سنے رب جدو بولتا حضور وول دے اب اس کے تبلیغ کے کو جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلے عنی والا آیا میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ تم ایک آیت پہنچانے کی بھی استطاعت رکھتے ہو یہ نہ سمجھو پورا قرآن میں حفظ کر لوں گا تو پہنچاؤں گا ایک آیت بھی ہاتھ آئی ہے لے کے نکلو اور پہنچاؤ پتہ نہیں پہنچانے تک کتنے لوگ مر جائیں گے بغیر ہدایت کے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس امت کے آخری حصے کی اصلاح آخری حصے کی اصلاح بھی اسی چیز سے کرے گا جس چیز سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس امت کا پہلا حصہ گمراہ تھا سب کچھ قرآن حکیم کے ذریعے کیا گیا اور وہ جو تینوں کام میں کوٹ کروں گا شاہ رحمتہ اللہ, رحمت اللہ نے گنوائے قرآن کے مقاصد جس طرح وہ گمراہ تھے اس امت کا آخری حصہ بھی اسی طرح ہو جائے گا اور اس کا علاج بھی یہی دوا ہے قرآن اب اس کو پہنچانا ہے اور یہ فرض ہے یہ ہوبی نہیں ہے کہ کسی کا دل کرتا ہے جم جوائن کرتا ہے کسی کا دل کرتا تو نہیں کرتا یہ بحثیت امت محمدی اللہ صاحب اصلاۃ و تسلیم یہ ہمارے فرض ہے ہمیں اس لیے امت کا خطاب دیا گیا و قدال کا جو اللہ کم امتن وسط الکون شہادا الناس و یقون رسول علیہ شہید <شَهِدًا> آپ دیکھتے ہیں کہ برائی بڑے منظم انداز میں بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس نے اپنے پھیلاؤ کے لیے کچھ میڈیمز کچھ ذرائع چنس رکھے اس کا مقابلہ بھی منظم انداز میں اسی طرح کیا جا سکتا ہے جس طرح وہ منظم انداز میں چاروں طرف پھیل رہی کسی کا گھر محفوظ نہیں میری تقریر کی مولوی صاحب نے اپنے پیسے لیے اور نکل گئے مسلک پہ بولتے رہے یہ دین کی خدمت نہیں ہے یہ مسلک کی خدمت ہے اور ہمارے 99% علماء اپنے مسلک کی حفاظت کا حلف لے کر نکلتے اسیرے مالٹا جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے قید کی تنہائیوں میں جتنا سوچا ہے کہ مسلمانوں کی اسپستی اور اس زوال کا سبب کیا ہے یہ قوم اللہ کی نظروں سے کیوں گر گئی تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے اسباب دو ہیں ایک فرقہ پرستی اور ایک قرآن سے دوری اور میں یہ تہیا کر کے آیا پھر انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی بھی اصل میں قرآن سے دوری کا سبب ہے نتیجہ ہے اس کا یعنی اگر ہم قرآن کے قریب چلے جائیں تو یہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے تو ایک سبب ہے لکھتے ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی اس بات پر محنت کرتے ہوئے کہ ہمارا مسلک سو فیصد درست ہے جس میں کسی خامی یا خطا کا بھی امکان ہے اور دوسروں کا مسلک سو فیصد غلط ہے اگرچہ اس میں کچھ صحیح ہونے کا بھی امکان ہے ساری زندگی ہم یہی پڑھتے پڑھاتے رہے اور پھیلاتے رہے میں طے کر کے آیا کہ قرآن کے دروس کو عام کیا جائے گا بچوں کے لیے حفظ اور بڑوں کے لیے دروس ان کی تربیت قرآن کے ذریعے اور احمد علی لاہوری صاحب چالیس سال مسلسل اس بات کو پکڑ کر درس قرآن دیتے رہے لیکن اس کے بعد اندھیرا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر یہ شرائط ہونی چاہیے ٹھیک آپ کے اندر تو شرائط ہے نا آپ کیوں نہیں کرتے آگ لگی ہوئی ہو بندہ کہے آگ بجانا فائر بریگیڈ کا کام ہے اس کے لیے ٹینکر ہونا چاہیے پانی والا اس کے لیے اسنارکل ہونی چاہیے اس کے لیے فلاں ہونا چاہیے یونیفارم ہونی چاہیے سیفٹی شوز ہونے چاہیے فلاں ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے ٹھیک لیکن بھائی صاحب جن کے پاس یہ سب کچھ ہے وہ کرتے جو نہیں ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے سامنے وہ گلفا کی بوتل سے منرل واٹر سے آگ بجھا رہا تھا کوئی اور محمود احمد غازی فرماتم سے سوال کیے گا لیکچر کے دوران کہ درس قرآن کے ان کے جو محاذرات قرآنی ہیں جو سارے انہوں نے الہدا کے اس میں دیے ہیں لیکچرز مختلف محاذرات قرآن ہے محاذرات حدیث ہے محاذرت فقہ ہے محاذرت شریعت ہے محاذرات سیرت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو شرطیں لگا رہے ہیں اس پر تو صحابہ بھی پورے نہیں اترتے یہ جو شرطیں لگا رہے ہیں نا قرآن پہنچانے کی صحابہ اس پر پورا نہیں اترتے ہم نے جو مدارس بنا رکھے حفظ کرواتے ہیں ستر ہزار بچہ ہمارے وفاق المدارس سے جو دیوبند کا ہے سترہ ہزار بچہ ہر سال نکلتا ہے حفظ کر کے حفظ کرنا اور بات ہے پھر ترابی سنا لینا پیسے لے لینا روٹی کما لینا یہ اور بات ہے قرآن کی تبلیغ اور بات ہے قرآن کا لازمن درس ہونا چاہیے یہ قرآن میں سے سلیکٹو آیات لے کر جمعہ کا خطبہ دے دینا یہ ضمنی طور پر قرآن کی تبلیغ ہے لیکن مسلسل درس قرآن دینا الحمد کی بسم اللہ سے لے کر سورہ الناس کی وناس تک نفع نقصان کیا اس کا ہم جب تقریر کرتے ہیں تو ہم آیات کو چن لیتے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ آیات ابھی زیر بیس نہیں آتی کہ ہماری تقریر کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ زیر بیس نہیں آتی میں جان بوجھ کر وہ چنتا ہوں جو میرے اندر نہ ہو تاکہ میری طرف کوئی انگلی نہ اٹھے میں مولوی کی بات کر رہا ہوں آئی I مین mean, مولوی کے شارٹ کٹوں میں ہم چنتے ہیں جب پورا قرآن ہم درس دیں گے اور ہم اس آیت پر پہنچیں گے اللہ بے دن فلاں کا شف لہو نبی آپ کو بھی اگر اللہ پاک کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں آپ پر بھی کوئی بلا آ جائے فَلَا کا شف لو اللہ اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ خود نہیں ہٹا سکتے امام المرسلین ہیں آپ رسولوں کے بھی رسول ہیں آپ اس بلا کو آپ نہیں ہٹا سکتے اللہ ہو جب تک وہ نہ ہاتھ ڈالے وہ نہ ہٹائے جب ہم یہ درس دیں گے تو ہم کچھ لوگوں کی طرف انگلی اٹھائیں گے کہ وہ شرک کرتے ہیں وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں وہ دوسروں سے مشکل کشائی کرواتے ہیں جب ہم اس آیت پہ, پہ پہنچیں گے تو درس میں سے کوئی بندہ سوال کرے گا حضرت یہ جو ہمارے کتب اور ہمارے والی بچے بھی دیتے ہیں ڈوبتے جہاز بھی بچاتے ہیں ہونے والی بارش بھی روک دیتے ہیں لوگوں کے وسوسوں سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں کون کیا کھا کر آیا یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ کون سا ونڈوز ہے جواب دینا مشکل ہو جائے گا یا یہ چھوڑنا پڑے گا یا وہ چھوڑنا پڑے گا لہٰذا ہم در سے قرآن دیتے ہی نہیں کوئی سوال نہ کرے میں ون وے کمیکیشن ہوتی ہے مولوی بول رہا ہوتا ہے آپ سن رہے ہو درس قرآن نہ دینے کی یہ وجہ ہے اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے مگر مچھ پالے ہوئے ہندوؤں کے دیوتا کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے لیکن اللہ پاک کی حکمت ہے وہ متعصب نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے تحت اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے واللہ لطیف لکیف بے عباد ہے وہ اندر جا کر اپنا کام کروا لیتے فرون سے پلوایا حضرت موسی علیہ السلام کو کہ نہیں وہ قتل کرنا چاہتا تھا فرمایا پال تو تال اس نے پالا اس حکمت کے تحت اچھا اس نے جو میڈیا چنا جو برائی نے آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے پیسے والے لوگ اشرافیہ ایلیٹ کلاس ایک رات میں 35 پینتیس کے برگر کھا جانے والے اور ان میں سے بھی ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالا اس امیر اور پھر عورتیں اور عورت کے بارے میں آپ کو ہے کہ یہ منوا کے رہتی ہے بیٹی ہو بیوی ہو یا ماں ہو یہ پیچھے لگی رہتی ہر گھنٹے بعد پھر پوچھتی ہے پھر کیا سوچا ہے کہتے میں جواب دے چکا ہوں پھر آدھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں لکما منہ میں پھر وہ کہا کہ پھر کیا سوچا ہے آپ سونے جا رہے ہیں نیند آ رہی وہ کہ آپ سے ایک کام کہا تھا جب تک آپ کہیں گے نہیں وہ بابا کر لو جو تم نے کرنا ہے تب تک پیچھا نہیں چھوڑتی کروا کے رکھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ایک نبی چھوڑ کے باقی سارے نبیوں نہیں سے تھے اور وہ نبیوں کی اولاد ہیں فرمایا ان کو عورت نے برباد کر دی امیر آدمی اور عورت یہ میڈیا ہے برائی پھیلانے کا اب دیکھتے ہیں مذہبی پروگرام ہے اور اینکر عورت ہے زیر بیس قرآن حکیم ہے دوپٹہ کوئی نہیں رکھا ہو بال لٹکائے ہوئے کہتی ہے کہ لوگ روتے ہیں سکون نہیں ہے اطمینانیں قلب نہیں ہے ان میں کیسے سکون اور اطمینان آئے گا جب تک کہ یہ قرآن ان کے اندر نہیں جائے گا بات بڑی ادا سے بال بھی پیچھے گا جب تک ان کے اندر قرآن نہیں جائے گا ان کو سکون کیسے آئے گا اس نے عورت کو چنا اب ضروری یہ تھا کہ اس سے یہ ہتھیار چھینا جائے صرف چھینا نہ جائے اسی کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے امیر آدمی کو اور عورت کو ہم علما نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا ہم ایک معافیا بن گئے انڈسٹری اپنے مقاصد کے لیے زیادہ زمین الاٹ کروانے کے لیے مدارس کی تعمیر شاہ فیصل کالونی میں ایئرپورٹ کے پاس کوئی عمارت ڈبل स्टोरी نہیں بن سکتی ہم نے چار پانچ منزلہ بنا کے جامعہ دکھا دی ہم مداحنت کرتے ہیں تاکہ ان سے سہولیات ملے اور یہ آج کی نہیں یہ شروع سے پرانے حکیم یہی تو رونا روتا ہے وائز اخذ اللہ میثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينونہ للناس ولا تکتمونہ اللہ جس قوم کو کتاب دیتا ہے اس سے حلف لیتا ہے فی डेविड لیتا ہے کہ تم اس کو بیان کرو گے چھپاؤ گے نہیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ میثاق لیا لا تبينونہ تم اس کو بیان کر کے رہو گے لازم ولا تکتمون اور چھپاؤ گے نہیں فانا بازو ہو رہا انہوں نے وہ دیوٹ پیٹ پیچھ کے پیچھے پھینک دی وشترا بھی سامان کلیلا اور اس کے بدلے اس کو چھپانے کے بدلے انہوں نے سامان قلیل لی یعنی دنیا انہوں نے اختیار کر اسٹیٹس کو ہم اسے باہر نکلنے کے عادی نہیں نکلنا نہیں چاہتے ہم اور جو نکلتا ہے اس کی ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں اس لیے کہ یہ کہیں ہم کو ایکسپوز نہ کرتے لوگوں کو یہ نہ خیال آیا کہ یہ یہ کام کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے اللہ پاک نے چونکہ اس کی حفاظت اچھا پچھلے مذاہب میں اللہ پاک کتاب کو مولویوں کو سونپتا تھا اور ان کی ذمہ داری لگا تھا تم نے اس کی حفاظت کرنی سورہ معاہدہ میں اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ اور جن کے پاس وہ حفاظت کے لیے رکھی رہتی تھی وہی اس میں ٹیمپر کر دیتے تھے حاض وما ان من عند ماہ وہ کہتا تھے اللہ کی طرف سے اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا صدیاں گزر گئیں اللہ پاک نے آخری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اب مولویوں کے حوالے نہیں کروں گا میں حفاظت کروں گا اس کی بہت ہو گئے اللہ پاک نے چونکہ حفاظت کرنی ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے الہدا نامی تحریک اٹھتی ہے ایک عورت لے کر اٹھی یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہی تھی میں آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جن کے چار سو صحابہ شاگرد تھے اور جس طرف وہ گئے انہوں نے پھیلایا اس کے بعد پوری ملت اسلامیہ کے شرق و غرب میں ارب و عجم میں آپ کو کوئی تحریک اس طرح منظم طور پر قرآن کی تبلیغ کے لیے نہیں ملے گی یہ بھی پاکستان آج نہ لوگوں میں تعصب ہے لیکن وقت گزرے گا وقت متاثب نہیں ہوتا یہ بھی پاکستان کا ایک اعزاز گنا جائے گا اور پھر جس طرح اللہ پاک نے اس کی نصرت کی بڑی بڑی دینی جماعتیں اسلامی جماعتیں ساٹھ ساٹھ سال سے قائم کائم اور کام کر رہی لیکن جتنا نیٹ ورک اس کا منظم ہے الہدا کا اور جس طرح یہ محلے محلے میں موجود ہے اس کی مثال ان کے پاس بھی نہیں خواتین میں کام کی مردوں کی نہیں میں بات کر خواتین میں کام کی ہم نے مدرسے میں بھیجی میری اپنے خاندان کی بچیاں دو مدارس میں, میں ذکر کرتا رہتا ہوں چھ چھ سال لگا کے آئی ہوں وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ کس چیز پہ گسل فرض ہوتا ہے کس چیز پہ واجب ہوتا ہے سنت غسل کیا ہے فرض گسل کیا ہے واجب غسل کیا یہ مسائل پڑھ کے وہ آئی ایک تو تجوید بھی ان کی ٹھیک نہیں ہمارے مدارس میں قرآن حکیم کو وہ مقام دیا ہی نہیں گیا بعد میں بہت بعد میں جا کر اس کی باری آتی زکات کا مسئلہ تھا ہماری اپنی عزیزہ آئی ہی تازی تازی شادی کی ان کی داج میں جو لے کر گئی تھی وہ جہیز میں کمبل وغیرہ تو ان کو کسی نے بتایا کہ اس پر بھی زکات ہے اچھا زکات جو ہے اس کا نصاب مقرر ہے جن چیزوں پر ہے سونے پر ہے تو کتنا چاندی پر تو کتنا اشر ہے تو کتنا بیسواں ہے تو کتنا اونٹ ہیں تو ان پہ کتنے اونٹوں کے بعد ایک بکری دینی ہے پھر کتنے اونٹوں کے بعد ایک گائے دینی ہے پھر کتنے اونٹوں کے بعد اونٹنی کا بچہ دینا ہے پھر کتنے اونٹوں کے بعد ایک اونٹ دینا ہے گائیوں میں کس طرح ت... وہ سب نصاب مقرر ہے برتنوں کا کوئی نصاب مقرر نہیں کہ اتنے جب برتن ہو جائیں تو ایک گلاس زکات میں نکالنا ہے رضائیوں تلاوں میں کوئی ایسا نہیں کہ اتنی رضائیاں ہو جائیں تو ایک تکیے کا چھاڑ نکالنا ہے اب وہ اللہ کی بندی اپنی جو اس کی نند تھی شور کی جو بہن تھی اس کے اوپر سارے کمبل اڑا اڑا کھول کے اڑا کے ایک رات پھر اگلے دن دوسرا کمبل تاکہ یہ استعمال شدہ گنا جائے زکات سے بچ جاؤں فون کیا پوچھا کہاں ہیں کہاں جی وہ زکات کو فارغ کر رہی ہے اور نکال نکال کے کمبل اس کے اوپر دے رہی ہے یہ ہم پڑھایا ہم نے چھ سال میں دو سال میں الہدا کا کورس ہوتا ہے بچی کی تجویز رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی نازل ہو رہا ہے کام چلا اور فتوے شروع ہوئے شاہ ولی اللہ دینوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حجت اللہ ہل اس کا جو اردو ترجمہ آیا ہے وہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں لگتا ہے اس لیے کہ اس میں اصطلاحات جتنی بھی استعمال کی جو ترجمے والے نے بھی استعمال کیے ہیں وہ ساری فارسی اور عربی کی ہیں بہت کم سمجھ لگتی ہے مجھے بھی کوئی دے کر گیا گیا اس کو سمجھیں جی اس میں کیا لکھا ہوا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کتاب بڑی مایا ناز کتاب ہے پڑھنے والی ایسے ہی اس کا نام حجت اللہ البالغا نہیں لکھا اللہ کی وہ حجت جو پہنچا دی گئی لکھتے ہیں میں, میں نے جب یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو میں ایک قدم آگے اٹھاتا تھا دو قدم پیچھے کھینچتا تھا مجھے مولویوں سے ڈر لگتا تھا اس لیے کہ یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں ظلم میں معاصر جو لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ پر فتوی نہیں لگے کفر کا ارتداد کا فتوا حکومت پیچھے لگی ہوئی چھپتے پھر رہے دعا مانگ کر مریں اللہ پاک سے امام شافی کو پتھر نہیں مسجد میں مارے نیا کام جب بھی آپ کریں گے اور اللہ پاک آپ سے کروائے گا وہ جو سٹیٹس کو کے عادی ہیں نا جو لوگ روایتی مولوی وہ پیچھے لگ جاتا لیکن اللہ پاک اپنا کام کر جب وقت بیٹھتا ہے دور گزر جاتا ہے پھر ہم حوالے دیتے ہیں ان کے ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ان کو ملک سے بگا دیتے ہیں فتوے آئے میں نے فتوے پڑھے فتوے میں جو وجوہات دی جاتی ہیں میں نے وہ دیکھی ہیں اس میں کوئی بھی ویلڈ وجہ نہیں دیکھیے کسی کی گمرائی کا اندازہ کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے اس کے چار پوائنٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کی ایمانیات چیک کی جاتی ہیں کہ ایمانیات میں کوئی آرٹیکل یہ مس تو نہیں کرتا یا مس انٹرپریٹ تو نہیں کر رہا اس کا ترجمہ تو صحابہ کے خلاف نہیں کر رہا اگر اس کے ایمانیات درست ہیں تقابل کیا جائے اگر کہ ایمانیات اس کے درست ہیں ہمارے بزرگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے یہ جو یہ بغلوں میں غوث دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا گوس ان کے آگے لکھا ہوا نشاط ایکٹیویٹی جیسے لائسنس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دکان ہے اس میں یہ گراسری ہے یہ چیزیں رکھ سکتا ہے یہ ہوٹل ہے یہ تنور بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا ہے یہ کیفیٹیریا ہے یہ تنور نہیں بنا سکتا اس کی نشات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دافع بلیات ہوتے ہیں کتب غوث کی بات نہیں ہو رہی غوث بہت اوپر ہوتا ہے وہ پربھو کے ساتھ ہوتا ہے اوپر کتب ہر بستی میں ایک کتب ہوتا ہے اور یہ بسی بستی کے کیا ہوتے ہیں الفاظ لکھے ہوئے دافع بلیات بلائیں دور کرنے والے اور ان بستی والوں کے ارزاق کا بندوبست کرتے ہیں اور جس بستی میں کوئی مسلمان نہ ہو اس بستی میں کوئی کافر کتب ہوتا ہے اللہ کتنا مجبور ہو گیا وہ جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے وہ بستی والوں کو رزق پہنچانے میں کتنا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ کافر کو کتب بنا کے اس کے ذریعے رزق دے رہا ہے. یہ فرت ہاشمی کے عقائد نہیں ہیں یہ ہمارے رحمت اللہ علیہ کے ہیں یہ جو پودا ہے نا تصوف والا میں نقشبندی مجددی ہوں خلیفہ مجاز ہوں کتابوں میں نہیں پڑھا میں نے کہ اسے ٹ ہو کے میں کہہ رہا ہوں دو چیزیں اس میں ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے ایک وہ جو اختیارات کا پیکج بنایا گیا ہے دیکھیے یہ پیور یوگا ہے یوگا اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہندوؤں نے اس کو عام کر دیا یہ سیلف میڈیٹیشن ہے انہوں نے یوروپ تک اس کو پھیلا دیا ٹی وی چینل اس پر چلا دیے بڑے بڑے یوگی یوگی آپ نا جو لفظ یوگی ہے ان کا یوگا ہی سب ہے ہمارے اس کو جوگی کہتے ہیں جے جوگی کر آوے میرے مک جن سارے جگڑے جھیڑے ہم جوگی کہتے ہیں یوگی کہوگا سیلف میڈیٹیشن ہے سکون آتا ہے ذہنی توازن آدمی کا درست ہوتا ہے ذہنی کوتیں بڑھ جاتی ہیں بندے کی اس میں مسلمان یا ہندو ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. یہ شرط علی طانی صاحب نے خود لکھا اپنی شریعت و طریقہ کہ بعض دفعہ ہندو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ کنسنٹریشن کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف خیال ہوتا ہے ہم لکھ لیں گے سامنے اللہ اور اس پہ کنسنٹریٹ کریں گے ہمارا صرف خیال ہوتا ہے ان کے سامنے ہوتی ہے مورتی بنی ہوئی ان کی کنسنٹریشن اس لیے کیا کہتے ہیں کالے جادو کا توڑ کوئی نہیں. یہ جادو وہی یوگا سے نکلتا ہے. ان قوتوں کو مس یوز کرنا جادو اس کا استعمال صحیح کرنا روحانی علاج آپ اس کو کہتے ہیں دو چیزیں ایک تو یہ جو پیکج ہے نا جو یہ کر لیتا ہے یہ ابدال ولی ابدال کتب غوث اس کے بعد آگے بہت پوری کیبنیٹ اسلام قرآن میں اس کا کوئی تصور رد کرتا ہے قرآن اس قسم کے تصور وہ جب نبی کو کہا رہا کہ نبی آپ اپنی بلا خود دور نہیں کر سکتے اور سورہ انبیاء میں سارے نبیوں کی بلائیں ذکر کر کے کہا کہ اس نے پھر ہمیں پکارا نوز نادام قبل ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے والے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال پتھر کھانے والے نادا رب اپنے رب کو پکارا انہوں نے اپنی بلا خود دور نہیں کر سک ایک تو اس چیز کا کوئی جواز نہیں ہم کہتے ہم حدیث احسان پر جب ہم بیان کرتے ہیں نا اس کی فیور میں مضمون لکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ جو کہا تھا کہ انتا بد اللہ کا انا کا تراہ تر اللہ کی بندگی کرے جیسے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں حدیث احسان اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث احسان میں اختیارات بھی بتائے گئے تھے کہ یہ کتب دافے بلیات ہوتے ہیں بستیوں کے رزر کا بندوبست کرتے یہ کہیں کسی حدیث کسی آیت میں آیا آپ تو چھینک چھینکتے بھی آیت کے ساتھ ہیں حدیث کے ساتھ ہیں ان پیکجز کا ان اختیارات کا کس حدیث میں ذکر آئے ایک بات دوسری بات ہمارا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ چھ صحابہ کے سوا باقی سارے مرتا دے تھے ناؤز بل ہم نے ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا یہ حدیث احسان اگر واجب تھی خدا کو دیکھنا واجب تھا اس دنیا میں تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو صحابہ اس مقام کو پہنچے دو صحابہ حضرت اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چار سلسلوں میں تین حضرت علی سے جا کے ملتے پچہتر پرسینٹ تصوف ان کا ہے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نقش بندیہ سلسلہ ان سے چلتا ہے ان, ان سے چلتا نہیں ہے یہ شجرا طیبہ نہیں ہے یہ شجر قاضبہ ہے خلفائے راشدین اشرہ بشرا اسحاب بدر بیتے رضوان والے سارے محسن تھے ولہب المحسن رب ان سے راضی ہو گیا وہ محسن نہیں بنے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور پھر اگر 75% محسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تین سلسلے ان سے نکلتے ہیں تو خلافت پہلے ان کا حق بنتا تھا وکس دیگر پرسینٹ والے یہ دو چیزیں ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں یہ سلسلہ ان تک نہیں جاتا اور یہ جو پیکج ہے ان کی کوتوں کا شکتیوں کا یہ دیوتاؤں کا پیکج ہے یہ یوگا ہے کہو یہ یوگا ہے یہ سیلف میڈیٹیشن ہے یہ اس کے یعنی ایمانیات اگر ہم کہیں فرت ہاشمی الہدا ورسز العلاما تو اس کا عقیدہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو قرآن کا تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھا اس نے کوئی اضافہ نہیں کیا ایمانیات میں وہ اوپر ہے ان سے فتوے والوں سے اگلی بات فرائض اگر وہ بندہ فرائض میں کمی بیشی کرتا ہے فرائض میں سے کسی کا انکار کرتا ہے پھر بھی وہ گمراہ انکار نہیں تمام فرائض کو ماننے والے لوگ ہیں اس کے بعد اگلی بات حلت و حرمت اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز حلال کی وہ اس کو حرام قرار دیں یہ جو ہم کا دار کا درد ہے پکڑو دم کیا اور کا کہ کوئی چیز چھوڑو زندگی بھر کے لیے یہ ہے وہ حرمت لے مات ہر رے ماں وہ کیوں حرام کرتے جو اللہ نے حلال کیا ہے ہمارا ہر دم کرنے والا کہتا کچھ چھوڑ کچھ حرام کر تاکہ تمہیں آرام آئے یہ آرام حرام کے ساتھ جڑا ہوا حلت و حرمت وہ کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کرتی جو اللہ رسول نے حلال کی ہے اور کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کرتی حلال نہیں کرتی جس کو انہوں نے حرام قرار دیا اس کے بعد کردار ذاتی کردار وہ گمرائی کا مظہر ہوتا ہے اس کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی تیسری چیز چوتھی چیز تعلیم اور اس کے نتائج وہ جو تعلیم دے رہی ہے ہم جو تعلیم دیتے ہیں حجروں میں ہم ممبر پہ ہوتے ہیں تو ایکس پی چلا رہے ہوتے ہیں ہجرے میں جاتے ہیں ونڈوز نائنٹی چلتا ہے ہمارا ہم ممبر پہ بیان کرتے ہیں تو پیٹرول پہ ہوتے ہیں ہجرے میں جاتے ہیں تو سی این جی پہ ہو جاتے ہیں وہ باہر بھی وہی ہے اندر بھی وہی اس کی تعلیم غوث اور کتب پیدا نہیں کرتی لیکن اس نے وہ لڑکیاں پیدا کر دی ہیں پورے پورے گاؤں انہوں نے بدلی کر دی ہیں ہمارے گاؤں میں ایک بچی آئی ہے دو سال کا کورس کر کے کشمیریوں کی لڑکی ہے اور یہ جو پاڑی لوگ ہوتے ہیں اسے قبر چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے مر جاتے ساری ساری رات کے تحجد گزار بھی ہوں گے لیکن قبر کو چاٹے بغیر مزہ بھی نہیں آتا پاڑیاں ہوں نا میں پتا مجھے اس نے پہلے تو سب سے پہلے برادری میں پوری برادری کو پردے میں ڈھانپ دیا اس بچے اس کی ماں مری آگے جو شاہلی اللہ دلو رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے جو تین بیان کیے ہیں مقاصد میں آپ کو بتاؤں گا اس میں رسم و رواج کی بیخ کنی کرنا عورتیں رونے والی آگی جیسے گاؤں میں ہوتا ہے بین کرتی ہیں اس نے کہا صبر کرو ماں میری ہے مجھ سے زیادہ کسی کو درد نہیں ہے بیٹھو سوچو تم نے بھی مرنا ہے اپنے عقیدے درست کرو امال درست کرو نمازیں پڑھو صبح گستیوں گوبر میں تو شام کو نکلتی ہو تمہیں نہ اللہ یاد ہے رسول یاد ہے آگیو بین کرنے بیٹھو اور اپنے آپ پر غور کرو اس کو چھوڑ دو اس کا عقیدہ اللہ نے درست کر دیا تھا میں موجود ہوں میں انشاءاللہ اپنی ماں کے لیے دعا کروں گی رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کرنا تھا باپ نے سیاست کے ساتھ اسے فون کیا کہ بیٹا آ جاؤ درس قرآن تمہارا رکھا ہے اس نے کہا نا چافتے والے دن نہیں ہوگا سیاست کر رہے ہو کہ کوئی نہ کوئی سریمنی ہونی چاہیے چافتے کے نام پہ نہ صرف درس کے نام جیسے ہمارے گٹ ٹوگیدر ہوتا ہے کسی بھی مذہبی نام پہ کر لو آئے تکریما کے نام پر کر لو کسی پر بھی کر اس نے کہا نہیں درس میرا جمعرات کو ہوتا ہے جمعرات کو ہی ہوگا ہفتے میں درس نہیں ہو ایک لڑکی ہے اس کے والد نے دوسری شادی کر لی جوان بچی تھی ظاہر تسل ہوتی ہے سوتلی ماں کے ساتھ گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد پڑا رہتا تھا باپ نے اسے اٹھایا جا کے الودا میں چھوڑا جان چھوڑائی اسے جیسے یوس علیہ اسلام کے بھائی پھینک آئے تھے نا کنویں میں بچی نے کورس کیا واپس آئی جب تو وہ بدلی ہوئی لڑکی تھی اس نے ماں کے ٹانگیں دبانی شروع کر دی مالش کرنی شروع کر دی امی جی امی جی امی نے کہو اس کو کیا ہوگیا اس نے شور سےا مجھے بھی وہاں داخل کروایا جہاں اس کو داخل کروایا تھا جرنیلوں کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا اس آپ کے مدرسے سے کوئی اٹھا کے نہیں لے گئی وہ جن کو آپ نے رد کر دیا تھا کافر سمجھ کے مرتاد سمجھ کے جانوی سمجھ کے اس نے وہ اٹھائی ہیں ان کو پالش کیا ہے ان سے کام لیا ہے گریجویٹ لڑکیاں در سے قرآن دیتی ہیں جب قرآن پڑھتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑا جا رہا دے اس نے نہیں اتارے پردے اس نے کروائے ہیں. فتوے میں ایک لکھی ہوئی شک کہ وہ عورتوں کو کہتی ہے مسجد میں جاؤ وہ عورتوں کو کہتی ہے مسجد میں جاؤ یہ وہ نہیں کہتی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ نے فرمایا اگر عورت کی نماز کا ثواب گھر کی نماز کا سواب مسجد کی نماز سے زیادہ ہے لیکن اللہ کے بندوں نے مسجد میں جانے سے مت روکو اس لیے کہ روکا ہمیشہ منکر سے جاتا ہے برے کام سے روکا جاتا ہے مسجد میں جانا کوئی برا کام نہیں سین میں بھرے ہوئے تھے بھرے ہوئے ہوں کوئی تکلیف نہیں ہے مسجد چلی جائے تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ, وہ نہیں کہہ رہی وہ آپ کی بخاری شریف کہہ رہی ہے یا تو نکالو نا بخاری سے کرو ہمت ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نو مسلم آتے نا یا بے دین دین کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ قرآن اور بخاری سے ہوتا اور یہاں سے ہمارے علماء کے ساتھ ان کا کلش شروع ہو جاتا ذاکر نائک کیا کر جاکر نائک اس ملک میں ہندوؤں کے ملک میں جہاں تم نے فتوا دیا کہ گائے ضباں نہ کی جائے عید والے دن دوسروں کے مذہبی جذبات کا خیال کیا جائے جا کر نہ ایک سٹیج پر ان کے پنڈتوں کو کلما پڑھاتا ہے اسے کہا گیا پردے کے پیچھے لے جاؤ نہ ہندوستان کا قانون روکتا ہے نہ میرے نبی کی شریعت روکتی میں یہی کروں ان میں رہ کے کر رہا ہے پڑھا رہا ہے اگر وہ رفا کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے طلاق کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اگر وہ دوسروں کی کتابیں فلاں چیپٹر نمبر فلاں, فلاں کر کے ان کو سناتا اور ان سے منواتا ہے تو اپنی جب باری آئے تو کیا کہے بگلے جان کے وہ پھر وہ بخاری کو کوٹ کرتا اس کی مجبوری ہے ریفرنس دینا اس کی فیلڈ ہے وہ کہے کہ اسلام بے ریفرنس ہے یا وہ وہاں گھنٹے کا لیکچر دے ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ سنت کیا ہوتی ہے حدیث کیا ہوتی ہے فقہ کیا ہوتی ہے وہاں تو سوال ہے اس کا جواب اور سامنے ہندو کڑا ہوتا ہے عیسائی کڑا ہوتا ہے آپ کو ریفرنس دینا ہے اس کے کام کو نہیں دیکھنا کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ. چھوٹی سی بات کو پکڑ کے یہ کہنا ہے کہ یہ اس میں خرابی ہے اور کہتا کون ہے وہ پشتوں کے ایک مثال ہے کہ بحنس گائے کو تانا دے رہی ہے کہ تمہاری دوم کالی ہے جو ساری کالی ہے وہ گائے کو تانا دے رہی ہے تمہاری دوم کالی ہے یہ اختلافات جو انہوں نے تین کوٹ کر کے فتوا دیا یہ وہ اختلافات ہیں جو آئما میں موجود ہیں صحابہ میں موجود ہیں ان کے اپنے بزرگوں میں موجود ہیں اس کو بلائم کرنا صحیح نہیں اس کا عقیدہ درست ہے اس کے فرائض درست ہے, حلت اور حرمت ہے اس کا کردار صحیح ہے اس کے نتائج صحیح ہے لہٰذا اس پر گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا اگر کر سکتے ہو تو اس کی مدد کرو میرا یہ ارادہ ان شاء میری بچی جب پہنچی میں اپنی بچی بھیجوں گا انشاءاللہ کورس کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا تھا ہم جب مصعفہ جایا کرتے تھے ابھی سختی نہیں ہوئی تھی ہمارے یہاں تو کہا جاتا تھا کہ آپ کریں کچھ نہ بشک شخص سے روزے پہ نہ نکلیں بس آپ حوصلہ افزائی کے لیے جب علماء اکٹھے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا مولانا خلیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں کاری صاحب بھی آئے ہوئے ہیں تو ذرا ان کا حوصلہ بڑھتا ہے لوگوں کا بھائی صاحب مفتی صاحب اپنی بچی ذرا بیچ کے دیکھو سنی سنائی باتوں پہ فتوے کیوں دیتے ہو ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا بیچ کے دیکھو کیا تعلیم ہوتی حوصلہ افزائی کرو موسی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے تو میرا پیچھا چھوڑ دو میرا رستہ تو نہ روکو تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو مگر پیچھا تو چھوڑ دو بہت سارے جگہیں ایسی ہیں جہاں تمہارا فتوا چلنا چاہیے یہ جو مسجدیں اڑائی جا رہی ہیں خود کش ہو رہے ہیں دماغے نہ بچہ نہ عورت چھ چھ سال کی پانچ پانچ سال کی بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں فتوا کو نہیں بولتا اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے وہ مار بھی جاتے ہیں تو یہ الہدا ان مقاصد کو پورا کر رہی ہے جو اس دور میں ضروری ہے امیر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ان کی عورتوں کو ان کے ذریعے گھر بدلنا ان کے ذریعے گھر بدلنا اور وہ گھر بدل رہے ہیں اللہ پاک الہدا والوں کی مدد فرمائے نصرت فرمائے قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کے لیے مدد اور دعا کی توفیق عطا فرمائے دعوانا الحمدللہ رب اللہ